سورة و قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلا فقریش ایلافہم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وامنہم من خوف قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی رحلت الشتاء والصيف سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوہ اور ملایا اور سماٹرا بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں اب ایک طرف وہ ہے فار ایک طرف ہے یورپ اور یورپ کو اور فار کو ملانے والے کوئی کوئی آب نائ نہیں ہے پانی اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ کیپ آف گڈ ہوپ وہ تو چودہ سو اٹھانوے میں, میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے گویا کہ حضور کی بے کے آٹھ سو برس بعد اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر تو کچھ عرصے پہلے تک تو کوئی ڈیڑھ دو سو برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی یمنی قافلے لے کر چلتے تھے یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ شام تک پھر وہاں سے مال لے آئے اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ ان ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی پھر جب سیر العام آیا ہے ان پر سیلاب آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے مت رکھے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹیج تھے ان کے پاس لہذا ان کے کافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا اس کافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہوتی تھی لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متونی ہے اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر کابا سے اس لیے انہیں اس خانۂ کابہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف فلسطین کی طرف جو کہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں لے الاف قریش اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو علاف رشت و سیف ان کے دلوں میں وہ علاف سے مراد کیا ہے سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا اس سے ان کو گویا کے مانوس کر دیا فل یا مدور ابا بیک انہیں بندگی کرنی چاہیے پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی اس گھر کے رب کی انہوں نے یہاں لا کے تین سو ساٹھ بت رکھ دیے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے ان کے جد امجد نے اور کہا تھا کہ ربانہ علیہ یقیم الصلاح تلی نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے بتقدہ بنا دیا دنیا کے بت میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تو کرنا یہ چاہیے تھا النزیع ماہوں منجو جس نے کہ انہیں تام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی انہیں غذا دی انہیں دولت دی وَآمَنَهُم من خوف اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا بارک اللہ علی قرآن ویات عرب میں جو بھی اخلاقی اب ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حدور کی, کی بےست ہوئی ہے اس کا نقشہ مارا صورت المعول میں یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے یہاں کوئی, کوئی ویلیوز رہی نہ ہو لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلوز اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے جیسے آج ہمارا حال ہے رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے لہذا آرائت النزیع کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے کوئی جزا صدا نہیں کوئی باس بادل موت نہیں انہیا اللہ دنیا نمو تویا گما یوہل گنا اللہ دار اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں اور ہلاک کرنے والی شہر گردی سے کے سوا کوئی نہیں ہم کوئی خدا خدا کو نہیں مانتے ایسے لوگ بھی تھے ان میں ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سدا کا منکر ہے وہ تو یہی ہوگا بابر بیش کوش کہ دوبارہ نہیں جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو جہاں آگ پڑ سکتا ہو ڈالو دو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے پھر تو طریقہ یہی ہوگا تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا سزا کا انکاری ہوگا انسان تو کردار کیا بنے گا؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے کیوں کھلا یتیم کو کون سا فائدہ ہے اسے بلا یہود تامل مسکین اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے فویلین <لِلْمُسَلِّين> ان کے ہاں نماز تو ہے نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر زاد برہ ہو کر طواف کیا جائے یہ سارے تکلفات ختم کر کے اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اب ان کے یہ تصورات تھے فویل مسلم الزین صلاحتم ساہون تو تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اس کی روح ختم ہو چکی ہے شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں ہمارے یہاں اللہ کا شکل ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی سلو کما رہے تو مونی و اللہ کا فضل ہے اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے روح نماز حضور قلب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہوں یہ آ کر نابوئی آ پھر اس پر عمل کرتا ہوں وہ کہاں کتنے ہے ایک رسم ہے رہ گئی رسم روح ہے نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نماز و روزہ و, قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں الزینۃَ صاحون الزین اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے بڑا بہت سخی آدمی ہے پیمن المعاون لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے عرب میں بھی رواج تھا بھی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی نمک دے دیا جاتا تھا لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شکی ہو جاتا ہے بارک اللہ علیم و نفاانی ویات کمبل آیا سورت القثر اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے یہ تین سورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا ایک نے تاریخی ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت صورت الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا واقعہ اس بڑا چرچہ بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بے کے ساتھ متعلق لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی تیسرے ان کی اخلاقی پستی جی صد کو پہنچ گئی تھی اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا یہ سورت القصر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فصل لربك ان اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض وہ بھی سی میں شامل ہے لیکن یہ کہ اس پر آپ کو پچیس تیس قول مل جائیں گے قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے بہت بڑا خیر کثیر حکمت مما یوتر کثیرہ جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے فصل کا ورنہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے اونٹ قربان کیا کیجئے یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا فصل نے ربک پہلے ہم نواز پڑھتے ہیں دو گانا دو اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں ون ہر ان نشان یا قہول ابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزاد بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے بکے کے انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں دام تو چلتا بیٹوں سے تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں جب تک یہ ہیں, ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں تو فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا ہاں اے نبی آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے بارک اللہ علی وم فرقراظیم و نفانی ویاتیات و ذکی حکیم یہ جو ہے صورت سورت, سورت القافر یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو اتمام حجت کر چکا ہو ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اول یو ہلکا فرون نہ کہہ دیجیے نبی اے کافروں یہ انداز کبھی بھی دائیانہ نہیں ہوتا دائی کا انداز ہوتا یا الناس اے لوگوں اے خدا کے بندوں یا یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے لکم دین و دین ٹھیک ہے تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا اب تمہیں مبارک ہو میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں تو گویا کہ اب تمہارا تمہارے درمیان ڈائلگ بھی ختم ہے. میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جسے تم پوجتے ہو ولا ان تم آبد نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اس میں نفی ہو رہی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوچھتے ہیں لیکن اللہ کا پوجنا اگر کس کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل ولا ان تم آبد نہ کوئی تمہارے اپنا تصور کا اللہ ہوگا کہ خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے ولا انہ آبدم آبد تم نہ میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جسے کہ جس کی بندگی تم کر رہے ہو ولا ان ما تم آب دما نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں لکم دین و کم و دین اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے تمہارے لیے تمہارا دین جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے ہو میرا دین ہے لی و سورت النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے ایزا جا نثر اللہ و جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورت النشرای کے اس آخری حصے سے فیضا فرغ کا فنصب و رب کا فرغب وہ غذا مدنی تو نہیں ہے وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتدائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ الله فتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح و رائے تنہا سید خلون دین اللہ افاجا اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج بے رب کا وسط تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ اپنے رب کے استغفار اور تحمید میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے انہو نہ ہو کان طبا یقیناً اللّہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصائف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل جو سمجھیے کہ طے شدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورت قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کہ بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفصیل کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کی ہے میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں اس کی وجہ یہ کہ پھر آ ہیں مکی صورتیں بارک اللہ علی وم فرقران عظیم و نفا نی ویا کم بل آیات وزقی